میرے محترم بھائی اور دوستو رمضان شریف رخصت ہو گیا اور آج شوال کی تین تاریخ ہم شاہبان کے مہینے سے یعنی رمضان سے ایک ماہ پہلے رمضان کی آمد کی اس کے استقبال کی اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی اور اس کے اوقات کی حفاظت کی اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی اور اس کے نتائج اور مقاصد کو حاصل کرنے کی گفتگو کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ پلک جھپکتے یہ مبارک مہینہ گزر جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا اس نے ہمیں نصیب فرمایا اس نے ہمیں اس کے لئے زندہ رکھا اور کمیوں کو کوتاہیوں کے باوجود اللہ جل جلال نے اعمال کی توفیق نصیب فرمائی دن کا روزہ نصیب ہوا اور رات کی طرح اللہ پاک نے عطا فرمائی تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی کتنے کتنے ختم قرآن پاک کے لوگوں نے کیے اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے بقدر گناہوں سے اجتناب رہا حفاظت رہی بہت سارے گناہوں سے اس پر تو ہم اللہ جل شاہر کا شکر ادا کریں کیونکہ قاعدہ ہے کہ شکر تم لزید انگم شکر کرو کہ اللہ توفیق کو بڑھا دیں گے مزید اضافہ فرما دیں گے چار کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو اس بات کی امید ہے کہ جو توفیقات ہمیں رمضان میں میسر اور دستیاب رہیں وہ انشاءاللہ اللہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا جن میں سے پہلی چیز صبر ہے پہلی چیز شکر ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں جتنی بھی توفیق ملی یقیناً اہل ہمت کو دیکھ کر ہمت والوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے اعمال کم لگتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ ہم سے ویسے نہیں ہو سکا جیسے اہل ہمت نے کیا اس کے باوجود جو جتنی توفیق ملی جتنا ہمدردی کی اعمال کے علاوہ لوگوں کے ساتھ خیر کی افطار کرانے کی لوگوں کو کھلانے پلانے کی یا اس نوعیت کی جتنی بھی توفیقات ملی سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اس نیت سے شکر ادا کریں کہ اس تھوڑے پر اپنے عمل کو تو ہمیشہ تھوڑا سمجھنا ہے وہ تو انسان برباد ہو گیا جس نے اپنے عمل کو زیادہ سمجھ لیا تو عمل کو تو تھوڑا سمجھتے ہوئے اس نیت سے اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ جلّہ شعرہ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ رعین شکر تم لذیذ کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ جل شانہ بڑھا دیں گے تمہارے شکر کو اللہ تعالیٰ تمہاری توفیق کو تمہارے تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر فضل ہوا ہے اس میں اللہ جل شان اضافہ فرما دیں گے پہلی چیز تو یہ شکر گزاری ہے دوسری چیز جس کی ہمیں مستقل عادت ڈالنی چاہیے لیکن رمضان کے بعد اہمیت کے ساتھ ذرا اس کو دیکھا جائے وہ کہلاتا ہے محاسبہ نفس اپنا احتساب اپنا محاسبہ ہمارے ہاں اردو اخبارات کے اندر یہ لفظ احتساب استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے یہ درست معنوں میں نہیں استعمال ہوتا اس کے لیے صحیح لفظ محاسبہ ہے جس معنی میں استعمال ہوتا اکاؤنٹبلٹی کے معنی میں اس کے لفظ محاسبہ زیادہ بہتر ہے بہ احتساب کے احتساب کے اور معنی ہیں قرآن و سنت کی زبان کے اندر منقامہ رمضان ایمانہ و احتسابا غفر الحم ما تقدم من بھی بالکل ہی کسی اور معنی میں استعمال ہوتا مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہمارے ہیں منفی معنی میں استعمال ہوتا تو محاسبہ نفس محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ تمام احوال موافق ہونے کے باوجود پوری فضا اور ماحول کے نیک ہو جانے کے باوجود اور لوگوں کے اللہ جل شانوں کی طرف رجوع کے اسباب میسر ہو جانے کے باوجود ہمیں کتنی توفیق ہوئی اور ہم نے اس ماحول سے کتنا فائدہ اٹھایا ہم گناہوں سے کتنے مجتنب رہے ہمیں کتنی تلاوت کی توفیق ملی کتنے نوافل پڑے رات کی شبیداری کیسی رہی دعائیں کتنی کیں اور جو روزے کا مقصد اور اس کا فلسفہ اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھے جس پر یہاں گفتگو ہمارے ہاں ہوتی رہی تو اس میں سے مجھے کتنا حصہ ملا اپنی اپنی کمائی پر بندہ غور کرے کہ میں نے کتنا کمایا اور جب وہ دیکھے کہ اس میں یہ کمی کوتاہی مجھ سے رہی تو اس کمی کوتاہی کے اسباب کے اوپر ضرور غور کرے کہ کیوں رہی کیا وجہ تھی کہ میں اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا تو دو باتیں یہ ہو گئی کہ ایک تو شکر گزاری ہو جو کیا اس کے اوپر دوسرا محاسبہ نفس ہو تیسرا نیکیوں کی حفاظت ہو نیکی صرف کرنی نہیں ہوتی نیکی کو بچا کر لے جانا بھی ہے آخرت کے دن تک یعنی انسان نیکیاں کرتا ہے بسا اوقات اور اس نیکی کو محفوظ نہیں رکھ پاتا حکیم علومت حضمانہ تھانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب کے ہاں ایک صاحب مہمان ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے تو نواب صاحب نے اپنے ملازم کو آواز دی او میاں وہ جو ہم چوتھے حج سے واپسی کے اوپر مسلح لائے تھے وہ ذرا لیا اور ان صاحب کے لیے بچھا دو تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جملے کے اندر چاروں حجوں کے ثواب سے محروم ہو گئے کہ اگر ریاکاری کی نیت سے ہو اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ میں چار حج میں نے کیے ہیں ہمارے برزخیر میں چونکہ حج ایک مشکل کام ہوتا تھا اسے سے لوگوں کے ناموں کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے باقی عبادات کہ... کہ کرنے والے کو نہیں لگاتے مثلا کسی کو نمازی نہیں کہتے اور کسی کو سائم نہیں کہتے حاجی کہتے ہیں پھر ایک اور تفصیل تھی جو ہمیں بڑے عرصے کے بعد پتہ چلی وہ یہ تھی کہ حاجی اس کو کہتے ہیں جس نے ایک حج کیا اور جس نے ایک سے زائد حج کی ہوں تو اس کو الحاج کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ تھا یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا کہتے ہیں کہ جس نے زیادہ حج کیوں ہوں تو اس کو الحاج کہتے ہیں میں سوچتا تھا بعض لوگ کے نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوتا ہے یہ الحاج کیوں لکھا ہوتا تو کہتے ہیں یہ ایک سے زائد حجوں کی نشانی ہے خیر نیکیوں کی حفاظت انسان نیکی کو بچا کر آخرت تک لے جائے وہ چیزیں جو نیکیوں کے سمرات کو ضائع کرتی ہیں جیسے کسی پر اگر صدقہ اور خیرات کیا کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کی پھر اس کو جتا دیا تو وہ نہیں رہتا باقی اگر اس کو اس کا احساس دلا دیا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ اتنی نیکی کی میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں وہ دیا تو اس کے بعد اس کا عجر آخرت کے لیے باقی نہیں رہتا اس لیے اپنی عبادتوں کو بھی اپنی دیگر نیکیوں کو بھی ان کی حفاظت بھی ہو تین باتیں ہو گئی چوتھی بات یہ ہے کہ اب اعمال پر استقامت ہو مداومت ہو دوام ہو اس کی پابندی ہو استقلال ہو ایک کنسسٹنسی ہو اس کے اندر ایک تسلسل ہو کہ انسان نے جو چیز شروع کی دیکھیے رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اور جو کرنے آسان ہو جاتے ہیں وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ اس مہینے کے کوئی خاص اسکیجول ہے اور وہ پورا ہوا اور ہر چیز ہم نے ٹھپ کر رکھ دی قرآن شریف واپس غلافوں میں رکھ دیئے اور اونچے طاقوں پر رکھ دیئے کہ اب اگلے رمضان میں اٹھائیں گے اور راتوں کو اٹھنے کا معمول چھوڑ دیا کو تھوڑے بہت روزے رکھنے کے کا نفلی روزوں کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ بھی بس سوچا کہ اب اگلے رمضان میں ہی رکھیں گے نہیں یہ تو ایک مشق تھی اعمال کو آسان کرنے کی یہ اعمال تو کرنے سارا سال اور ساری زندگی ہیں ان اعمال کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اور ان پر عمل کو آسان کرنے کے لیے اللہ جہ شاہن نے سارے ماحول کو ہمارے موافق فرما دیا تھا کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا لو اور اس کو اس کے خوگر ہو جاؤ اور اس کی عادت بنا لو یہ مقصود تھا رمضان المبارک سے اس لیے اب جس کو جس نے رمضان میں اور اکثریت نے الحمدللہ للہ روزہ داروں کی اکثریت نے الحمدللہ رمضان میں تحجد پڑھی آپ سب نے پڑھی اب یہ سال کے گیارہ مہینے تحجد کیسے چلے گی رمضان میں ہم نے بہت سی خرافات سے اور لایانی قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے اور فضول قسم کی کہانیاں قصے نہیں پڑھے اس کی بجائے یہ اوقات ہم نے عبادت اور تلاوت کو دیے یہ معمول ہمارا سال کے باقی گیارہ مہینے کیسے چلے گا ہم نے جو لغویات سے پرہیز کیا بلا وجہ کے جھگڑوں اور فساد سے اپنے آپ کو بچایا اور اس بات کا ہمیں خیال اور احساس رہا کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی ایک روزہ دار کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ احساس ہمیں سال کے بقیہ مہینوں میں کیسے دامن گیر رہے گا کیسے ہمیں اس کا ہمیشہ استحضار رہے گا اس کے لیے میں کوئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو دس باتیں سامنے آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں آیات اور احادیث کی روشنی کے لیے. کہ استقامت کے حصول کے لیے استقامت کہتے ہیں جس جو توفیق آپ کو ہو گئی جس چیز پر آپ کو اللہ پاک نے جس کا جو چیز آپ کے لیے آسان کر دیا اور آپ نے جو عمل کر لیا اب اس پر جم جانے کا جمنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسی پر کھڑا رہنے کا بلکہ استقامت کی درست تعریف یہ ہے کہ اس پر ہوتے ہوئے مزید ترقی کرتے چلے جانا استقامت والا بندہ سٹینڈ اسٹینڈ نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ پر بالکل کھڑا ہو جاتا ہے نا وہ دائیں جاتا ہے نا بائیں وہ جو اس کو توفیق ہو گئی وہاں تک تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مزید توفیقات اس کی زندگی کے اندر شامل حال ہوتی رہتی ہیں اس میں استقامت کہتے ہیں میں نے آیت یہی پڑھی آپ کے سامنے شروع میں و ابشرجنت کنیا دس چیزوں میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کو جتنی ان میں سے یاد رہ جائے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کوئی نیکی نہیں ہو سکتی کوئی توفیق نہیں ہو سکتی کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال نہ ہو تو انسان کسی جانب اور کسی سمت کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے کی طریقہ کیا ہو اس کے لیے دعا ہے اور پھر دعا کون سی ہو سب سے بہتر دعائیں سب سے اونچے درجے کی دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں آئی ہیں یا حدیث میں ہیں قرآن میں اللہ پاک نے خود یعنی ہمیں الفاظ بنا کر سکھائے ہیں کہ ان الفاظیں مجھ سے مانگو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سیچ کیا تھا کہ آپ کا کسی سے کام پڑ جائے کسی بہت بڑے آدمی سے آپ کو کوئی چیز درکار ہو تو وہ آپ سے کہے کہ میں تمہیں درخواست خود لکھ کر دیتا ہوں یہ درخواست میرے دفتر میں لا کے جمع کرا دینا اس اس کی اپنی لکھی ہوئی تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں وہ تمہارا کام فوراً ہو جائے گا تو آپ کو کتنا اعتماد ہوگا اپنی درخواست کے اوپر آپ کہیں کہ جس نے کام کرنا ہے جس کے دستخطوں سے کام ہونا ہے اسی کے الفاظ ہیں اسی کی بنائی ہوئی درخواست ہے اسی نے لکھ کر دی ہے یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں اور جو حدیث کی دعائیں ہیں یہ بھی ایسی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ان الفاظیں مانگو تو اب سوچیں جب الفاظ اللہ بتاتے ہیں تو پھر اس کے قبول نہ ہونے کا کیا سوال ہے اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے انسان کا کھانا پینا حرام ہو اور اور جو دعا کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کا بھی ذکر قرآن سنت میں آ گیا ہے حدیثوں میں تفصیل موجود ہے کہ یہ یہ کام کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر اس طرح کرو گے تو دعائیں پھر اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے وہ موانع یہ وہ روکنے والی چیزیں نہ ہوں تو وہ دعائیں مانگنی چاہیے چار دعائیں میں نے مختصر سی جو آپ کو یاد رہ جائیں میں سوچا آپ کو بتا دوں کہ یہ دعائیں استقامت کے لیے پہلی دعا ہے قرآن کی دعا ہے ربنا بنا لا تو ذرو بنا بآ دھئی دنا و حبلاً ملتن کا رحمہ ان نا <الْوحَا> رمضان سے بڑی مناسبت ہے اس کی کیا کہ آپ کہیں کہ اللہ رمضان میں جو آپ نے مجھے ہدایت دی اور جو آپ نے مجھے توفیقات دی اب میرے دل کو اس سے مت پھیری اب میرے دل کو اس سے ٹیڑھا مت کر دیجیے اور یا اللہ میرے دل کو اس کے اوپر جمائے رکھیں جن کاموں کی تو نے مجھے ذکر کی اور تلاوت کی اور اور نوافر کی اور اور کی اور قیام الین کی جو, جو بھی توفیقات مجھے آپ کی جانب سے میسر رہیں اب مجھے اس پر میرے دل کو ایک جماؤ اس کے اوپر عطا فرما دیجئے دوسری ربنا افرغ علینا صبر رہوں گا سب تقدامہ ربانہ افر صبر و اقدامنا سب تقدام کا ایک دیہاتی سا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کو گویا انڈیل دیجئے ہمیں اتنا صبر عطا کر دیجئے اور صبر کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہی یا ہماری اس پہ بات چیت ہوتی رہی کہ نیکیوں پر استقامت بھی صبر ہے گونج ہے اس کے اندر اور گناہوں کے سے بچنا بھی صبر ہے تو یا اللہ عفر علینہ صبر خوب صبر کی توفیق دیجیے آسان کر دیجیے وہ ثبت بت یا اللہ ہمارے قدم مضبوط کر دیجیے ہم پھسلے نہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پھسل جاتے ہیں رمضان ختم ہوتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں اس لیے اپنے قدموں کا صبات اور مضبوطی مانگی گئی ہے کہ الہی توفیقات پر اور نیکیوں پر مضبوطی اور قدم کا سبات نصیب فرمائیے یہ بھی قرآن کی دعا ہے ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے یا مصبت القلوب یا یا مقلب القلوب دور الفاظ ہیں یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے اے دلوں کو گھمانے والے اے دلوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے والے یا مقلب القلوب یہ لفظ قلب بدلنے سے آیا ہے پلٹنے سے آیا ہے اسی سے لفظ انقلاب بھی نکلا ہے تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پختگی عطا فرما میرے اب میرے دل دل کو اپنے دین کے اوپر ایک استقامت عطا فرما تیسری دعا یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور چوتھی دعا ہے اللہم انی الثبات فی الامر آسان سے الفاظ ہے اللہم انی اس الوقت صبح کفل امر یا اللہ میں تجھ سے تمام کاموں کے اندر مضبوطی ثابت قدمی استقلال اور مستقل مزاجی کا سوال کرتا ہوں. کہ جو مجھے تو نے توفیق دی ہے مجھے اس کے اوپر تو چلائے رکھ میرے لیے اس کو آسان کیے رکھ کے تیرے آسان کیے بغیر کوئی چیز آسان ہوتی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو آدمی یہ دعائیں کرتا رہے گا ان دعاؤں کی برکت سے اس کی اس کو توفیق ملتی رہے گی وہ آگے بڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر اور پیچھے واپس اس کا ریورس گیئر نہیں لگے گا جو رمضان کے بعد عام طور پر لگ جاتا ہے اگر نہ لگتا ہوتا تو یہ رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران پھر سے کیوں ہو جاتی اور وہ نمازی کدھر چلے جاتے ہیں جو رمضان میں آئے ہوتے ہیں بھری ہوئی مسجد فجر کی نماز میں جو منظر یہ ہماری مسجد آپ لوگ ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے اس سے دو گنا لوگ ہماری فجر کی نماز میں ہوتے ہیں رمضان کے اندر وہ باہر صحن تک صفے ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں وہ لوگ پر؟ آتے کہاں سے ہیں؟ جاتے کہاں ظاہر بات ہے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں رمضان کے اندر چونکہ سرکش شایاتی قید ہوتے ہیں اور چونکہ نفس جو ہے وہ قدرے کنٹرولڈ ہوتا ہے تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نفس کی بیڑیاں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں اور شیطان کی جکڑ بندیاں پہلے وہ جکڑا ہوتا ہے اب وہ ہمیں جکڑ لیتا ہے جواباً کہ ایک مہینہ میں نے قید بھوکتی ہے باقی گیارہ مہینے تم میری قید بھوک تو تو دل کا بدل کا کرتا ہے تو اس کے لیے استقامت اللہ سے مانگنی چاہیے اور اس استقامت کی دعاؤں کے اوپر اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اللہ جل شان ان معمولات کے اوپر اور اس روٹین کے اوپر انسان کو چلائے رکھیں گے یہ ایک بات ہوگی دوسری بات ہے کہ رمضان کا ایک خاص پیغام قرآن سے تعلق کا تھا اسی لیے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے رمضان میں پورے سال اتنا موقع نہیں ملتا آپ میں سے کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس بات کی تائید کریں گے کہ رمضان میں جتنی تلاوت آپ نے کی شاید پورے سال میں نہ کی پورے گیارہ مہینوں میں شاید اتنی تلاوت کی توفیق نہ ملی ہو جو آپ کو رمضان میں ملی جتنا قرآن آپ نے سنا ایک قرآن الفلامیم سے لے کے ناس تک آپ کی سماعتوں سے گزرا باقی پورا سال آپ اتنا قرآن کہاں سنتے اسی طرح یا ہم کہتے رہے آپ حضرات سے کہ قرآن کا کچھ حصہ سمجھنے کے لیے تدبر کے لیے تفکر کے لیے غور و فکر کے لیے مخصوص کرنا چاہیے اور رمضان میں کم سے کم قرآن کا ایک پاؤ ایک رب اور اس کو اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور آپ اس کی تفسیر بھی دیکھیں اور آپ اس پہ غور و فکر تدبر کریں کہ اللہ جانو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ چیزیں رمضان میں میسر رہیں اب ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ رمضان کے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں قرآن سے رشتہ جوڑیں شیخرین مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام خدا جانے نے آپ نے سنا یا نہیں سنا ہندوستان برے صغیر کے عظیم مسلمان رہنماؤں علماء بلکہ مجددین کے قافلے کے سر تھے انگریزوں نے قید کر دیا مالٹا میں مالٹا ایک جزیرہ برفستان ہے اور اس لیے کہ ان کی قید کے لیے مالٹا کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہندوستان کی کسی بھی جیل میں اگر ان کو رکھا جاتا تو انگریز اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے پروانے اور ان کے عاشق پورے برِ صغیر کے مسلمان برِ صغیر بلکہ ہندوؤں کے بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کرتی تھی کہ یہ لوگ ان کو چھڑا لیں گے اس جیل پر لوگ حملہ آور ہو جائیں گے تو پورے بر صغیر میں اتنے بڑے ملک میں ان کو کوئی جیل نہیں ملا جہاں پر ان کو رکھا جائے ان کو لے جا کر مالٹا کے جزیرے میں قید کیا تھا اپنی چار سالہ قید کے بعد جب وہ واپس آئے انیس سو انیس میں 1919, پورے سو برس ہو گئے اس بات کو آج یہ دو اور وہ انیس میں آئے تھے. اس سو برس پہلے اس پیر دانا نے اس مرد درویش نے یہ کہا کہ مالٹا کے قید خانے کی تنہائیوں میں میں نے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر غور کیا میں نے سوچا کہ امت پر زوال کیوں ہے یہ امت ہر جگہ پٹ کیوں رہی ہے تو تمام تفکر و تدبر کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا کہ اس کی دو وجہ ہیں دو باتوں کی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے پہلی وجہ قرآن سے لاتعلقی ہے کہ قرآن چھوڑ دیا ہے امت قرآن کا پیغام نہیں جانتی پتہ نہیں ہے ہر لحاظ سے اس کی حق تلفی ہے نہ درست پڑھتے ہیں ہمیں پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا نہ اس کو سمجھتے ہیں ترجمہ بھی نہیں آتا اس کی تفصیل بھی نہیں معلوم اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے قرآن کا حق ہم نہیں ادا کرتے اور یہ بالکل حقیقت ہے سو وہ سو سال پہلے انہوں نے فرمائی سو سال کے بعد بھی یہی صورتحال حال ہے اور دوسرا فرمایا ایک وجہ قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا فرمایا کہ آپس کے اختلافات مسلمانوں کو زوال جو جو ان کا آیا ہے وہ ان آپسی اختلافات کی وجہ سے آیا ہے ایک ہم نبرداز آزما ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تمام قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ قوت جو مجتمع ہو کر کفار کے مقابلے میں استعمال ہونی چاہیے تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے کہا اگر یہ دو دوسرے. اس پر فرمایا کہ میں نے اب جو زندگی باقی ہے اس میں یہی عزم اور ارادہ کیا ہے پہلا الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے ہوں کہ قرآن کو لفظاً اور معاً عام کیا جائے قرآن کو لفظاً اور معاً عام کیا جائے کیا مطلب ہے اس کا لفظاً عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی مکاتب قائم کر کے درست قرآن پڑھنا سکھایا جائے قرآن کی صحیح تلاوت سکھائی جائے اور مانن عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے بر صغیر کو اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کو سکھایا جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کا پیغام ان کو سکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے پہلی بات کا کے لیے حلی ارشاد فرمایا اور دوسری بات کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو کسی بھی قیمت کے اوپر برداشت نہ کیا جائے یعنی اس کو فروغ نہ دیا جائے کسی صورت کے اندر وہ جس کو آپ ہیٹ سپیچز کہتے ہیں نا نفرت آمیز تقریریں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ گمراہ اور فتنہ پرداز کہنا اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے جذبات کو پیدا کرنا اس کو کسی قیمت کے اوپر برداشت نہ کیا جائے اس عمل کی کسی قیمت پر حوصلہ افزائی نہ کی جائے اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر آزادانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے جو معاشرے کو توڑ رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کر رہے ہیں یہ دو باتیں اس پیر دانا نے کہیں تھیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے تمام مسائل کی جڑ انہی دو باتوں کے اندر نظر آئے یوں تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو اس کا مقض اور اس کا خلاصہ ہوگا وہ یہ دو تو پہلے دوسری چیز میں نے اس کی قرآن سے تعلق جوڑی ہے تیسری بات اللہ جلّہ نے استقامت کے لیے دیکھیں جنگ کے میدانوں کے اندر ادالقی تم اللدین عکف اور کہ جب تمہیں حالت جنگ کے اندر دشمن کا سامنا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں اللہدبار بھاگو مت پیٹھ مت پھیرو تو اثبتو ثابت قدم ہو جاؤ اور پھر ثابت قدمی کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا اللہ جانوں نے کا وضف کر اللہ اور اس ثابت قدمی کو پر جمنے کے لیے جو اللہ سے مانگنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا اذکر اللہ کا سیرہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جماؤ و نصیب فرمائے تاکہ اللہ تمہیں استحکام نصیب فرمائے استقامت نصیب فرمائے ثابت قدمی نصیب فرمائے تسلسل اور دوام نصیب فرمائے نیکیوں پر اور رال کے اوپر تو دوسری تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ہم یہاں ذکر کی مجالس بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ذکر کا شوق پیدا ہو اتوار کے دن اثر کے بعد ہمارے عمل سے ذکر ہوتی ہے ذکر کا شوق پیدا کرنے کے لیے تاکہ تنہائیوں میں ذکر کرنے کی عادت پیدا ہو ماحول میں کریں گے مل کر تھوڑی عادت پڑے گی مانوس ہوں گے پھر تنہائیوں میں کرنے کی توفیق بھی ہوگی چوتھی چیز جو استقامت کے لیے کام آتی ہے وہ یہ مزاج یہ بنائیے کہ احکامات شریعت کے سامنے سر جھکائیے سرنڈر کیجیے باطل تعویلات کا مزاج نہ بنائیں ہم اس ممبر سے مسائل بیان کرتے ہیں لوگ چیم بجی ہوتے ہیں یہ بات کیوں کہی؟ اور پھر اس کے لیے عجیب رقیق تعویلات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو بھائی داڑھی سنت ہے واجب کے درجے میں ہے سنت الانبیاء ہے فوراً کہتے ہیں سارا دین داڑی میں تو نہیں ہے ہم نے کب کہا سارا دین داڑی میں ہم نے تو کہا دین, دا... دین میں داڑھی بھی ہے اور کوئی کہے گا اور داڑھی والے تو آج کل یہ بھی کرتے ہیں داڑھی والے اس کا کیا تعلق ہے آپ کی سنت پر عمل کرنے سے یہ وہ باطل اور رقیق تعویلات ہیں جو خالص شیطان کی سجھائی ہوئی ہوتی ہیں ایک عمل کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ کو ہم کوئی اپنے گھر سے بنائی ہوئی گھڑ کر باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے یہ قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس ممبر پر بیٹھنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ بات بتائیں جو قرآن و سنت کے اندر ہے یہ ہمارا منصب ہے ہم سے اس پر قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور آگے سے لوگ لوگوں کی تعویلات سن کر گویا کہ ارادہ ہی نہ ہو جیسے انسان یہ شریعت کے سامنے سر جھکائے ہوئے انسان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا اپنی کوتا ہی مانی ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے بے شک یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے اور یہ اس کو اس کی ہونی چاہیے اسی طرح شریعت کے دیگر احکامات ہیں جو حکم شریعت ملے جو حکم شریعت دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ آپ تک پہنچے اس کے آگے سر جھکائیے مانیے اس کو چاہے آپ کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے ہمیں اس کے اوپر ہونا چاہیے ہماری کوتا ہی ہے ہماری نالائقی ہے ہم سے نہیں ہو سکا ابھی تک بجائے اس کے کہ اس حکم کو نشانہ بنائیں یا اس حکم پر کسی بھی درجے میں عمل پیرا لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنے لیے جواز تلاش کریں اور بہانہ تلاش کریں یہ مزاج سر تسلیم خم کرنے والوں کا نہیں ہوتا اس لیے شریعت کے اوپر سر تسلیم خم ہونا چاہیے انسان مانے اور سر جھکا کر مانے پانچویں چیز جو اس میں استقامت کے لیے کام میں آنے والی ہے وہ یہ کہ اہل استقامت کے احوال پڑھیے اور سب سے بڑے استقامت والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ جن نے قرآن کے اندر ار العزم کہا ہے ار العزم من الرسل انبیاء علیہ مسلاۃ اللہ نے فرمایا یہ اونچے عزائم والے لوگ ہیں سب سے زیادہ جمع ہمت لوگ یہ نبیوں کا قافلہ ہے یہ معاشر الانبیاء ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کی زندگیوں میں لانے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیسی جاں گسل انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں کوئی اور اس کا تصور نہیں کر سکتا اس لیے جو انبیاء کے قصص قرآن میں اس لیے آئے ہیں ورنہ قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے کوئی افسانوں اور ناولوں کی کتاب تو نہیں ہے لیکن قرآن نے نبیوں کے قصص اور ان کے قصے ذکر کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر استقامت اور ہمت پیدا ہو انبیاء بیان امسلاطلام اللہ کے پیغام کے ساتھ کتنے مخلص ہوا کرتے تھے اور یہ قصص القرآن کے نام سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی کی مشہور کتاب ہے قصص القرآن کے نام سے وہ اسططیٰ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور پھر سب سے بڑی چیز جو آپ کے اندر ہمت پیدا کرے گی استقامت کی کی پیدا کرے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کی سیرت پڑھیے چاہے کہیں آپ کو اس کے اسباق ملتے ہیں جیسے ہم الحمدللہ للہ البرحان میں اپنے ہاں پڑھاتے ہیں جو ہماری ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں اس میں سیرت کا مستقل پیریڈ چلتا ہے اور میں خود پڑھاتا ہوں ساری کلاسوں کو جمع کر کے ایک گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی ہوتا ہے خواتین میں میں خود پڑھاتا ہوں جو البرحان خواتین کی جو کلاسز ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بڑا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے تیرہ سال گزارے اور پھر مدینہ نبرہ کے جو دس سال گزارے جس طریقے کے ساتھ آپ نے محنت کی مشقت کی تکالیف برداشت کی آزمائشیں برداشت کیں اس کی تفصیلات جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ جس چیز کے لئے نبی کا خون پسینہ بہا اور دندان مبارک شہید ہوئے اور ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی اس دین کے لیے میں نے کیا کیا آج تک ویسے کبھی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کی پچھلے نبیوں کی گزشتہ انبیاء علیہ صلاحت وسلام کی ان کی ان تمام مشقتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اور سوچیں یہ مشقتیں دین کے لیے تھیں اس میں کسی قسم کی دنیاوی آمیزش نہیں تھی اور ہم نے جو ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہیں ہم نے اس میں آج تک کیا کیا کتنا پسینہ بہایا کتنا خون بہایا کتنی مشقتیں برداشت کیں کتنا مال لگایا کیا کیا ہم نے آج تک تو ہمیں یقین آ... ہمیں سمجھ میں آئے گا انصاف کے ساتھ جب ہم غور کریں گے کہ ہم نے صرف باتیں بنائی ہم نے صرف فلسفے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ باتوں اور فلسفوں سے صرف ماحول اور معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی اس لیے لوگ دین کی طرف بھی نہیں آئے چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ اسلامی موضوعات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ مطالعے کی اس کی عادت ہونی چاہیے احکام کی کتابیں نماز سے متعلق کتابیں دیگر احکام سے متعلق کتابیں کچھ نہ کچھ اس کا ایک معمول مطالعے کا رکھیں اس سے بھی آپ کو نیکی کی چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا اس کی طرف دھیان جاتا رہے گا اس کا شوق پیدا ہوتا رہے گا دینی مطالعہ کرنے والے لوگوں کو عام طور پر آہستہ آہستہ اس کا ذوق اور ان کا شوق بڑھتا رہتا ہے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 انسان کے پاس نفلی اعمال کا بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہونا چاہیے جو فرائض کے اندر اس کی کمی کو تاہی کو بھی پورا کرے گا فرض کی حفاظت بھی کرے گا فرض کے اندر جان بھی پیدا ہوگی اور استقامت بھی نصیب ہوگی آٹھویں چیز یہ کہ علمی اور اصلاحی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے صحبت سے انسان بہت تبدیل ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ دیکھے آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ اس ہماری سعادت ہے خوش قسمتی ہے کہ ماشاء ہمارے یہاں جمعہ کی نماز سے بہت پہلے مسجد بھر جاتی ہے آج کل تو چھٹیاں ہیں جن دنوں کے اندر لوگ یہاں ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو جنہوں نے آنا بیان پونے ایک بجے شروع ہوتا ہے لیکن ساڑھے بارہ بجے مسجد بھر جاتی ہے باہر بھی لوگ میں جب آتا ہوں ممبر کی طرف باہر سے تو برامدے میں بھی لوگ ہوتے ہیں صحن میں بھی لوگ ہوتے ہیں حالانکہ ابھی پونے گھنٹے پونے گھنٹہ باقی ہوتا ہے نماز میں تو یہ ایک علمی مجلس بھی ہے ایک اصلاحی مجلس بھی ہے تو علمی اور اصلاحی مجالس میں شرکت کرنے سے اور دین کی بات سننے سے انسان کی توفیق کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور نمی بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے آپ دیکھ لیں گے کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی سب سے تیز رفتار چیز ہے زود اثر چیز ہے وہ بری صحبت تو رمضان کے بعد انسان اگر ان ان پرانے گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا اس پرانے طرز زندگی کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا تو اس کو چاہیے کہ برے دوستوں سے بری صحبتوں سے بری بیٹھکوں سے ان ان سے اجتناب کرے اور دسویں اور آخری چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ میں دس باتیں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ توبہ کا مزاج بنائیں تمام تر احتیاطوں کے باوجود انسان سے کمی کو تاہی ہو جاتی ہے اس سے پھر کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس سے پھر کوئی نہ کوئی لغزش اور چوک ہو جاتی ہے اس کے لیے انسان توبہ کا مزاج بنائے کہ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ کرے یہ دس چیزیں ایسی ہیں جو استقامت کے اوپر انسان کو اگر ان کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ اس کو اپنے اعمال کے اوپر استقامت نصیب ہوگی آخری بات یہ کہ شوال ہے تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ منصا مدان اتبا ستم شن جس آدمی نے رمضان رکھا اور پھر رمضان کے روزے رکھے پھر چھ روزے شوال میں رکھے کا کا سیاہ میں دہر وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا یدیث شریف کہ 6 روزے شوال میں رکھ لے اس کی وجہ دو دیگر روایات بھی میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے تو میں نے فجر کی نماز کے اندر وہ ساری روایات سنائیں جو شوال کے روزوں کے بارے میں حدیثی کتابوں میں آتی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے Uh, وجہ بھی بیان فرمائی ہے آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ منجا اب الحسن تھی کہ جو آدمی کوئی نیکی کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا اس کا تو ایک مہینہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو یہ کتنے ہو گئے دس مہینوں کے روزے ہو گئے منجا ابل حسنا عشر و دس کے بدلا دس کا عوض ملے گا تو ایک مہینے کا روزہ دس مہینے کے برابر ہو گیا باقی دو مہینے رہ گئے تو چھ روزے جس نے شوال کے رکھے تو اس کو دس سے ضرب دیں تو وہ ساٹھ دن ہو گئے دو مہینے یہ ہو گئے تو یہ دو مہینے اور دس مہینے ملا کر پورے سال کے روزے کا ثواب ہے اس کے دو تین فائدے میں آپ کو بتاؤں ایک تو پورے سال کے روزوں کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کمی کوتاہی کے روزہ چھوڑنا نہیں روزہ رکھ کر جو کمی گوتاہی ہوتی ہے مطلب روزہ رکھ کر غیبت ہو گئی روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا روزہ رکھ کر پوری عبادت نہیں کی تو روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے یہ اس کی تلافی کرتے ہیں。شوال کا کا کیا جو کیا جو روزے ہیں اس کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرائض کی کی کمی کی تلافی نوافل کرتے ہیں تو یہ روزے نفلی ہیں نفلی روزے ہیں سنت ہے نفل ہے لیکن یہ فرائض کی کمی کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک عمومی اصول ہے کہ انسان کی جو چیز قبول ہو جاتی ہے اس کو اس کی توفیق زیادہ مل جاتی ہے شوال کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے اس لیے اس کو نفلی روزوں کی توفیق مل گئی جس آدمی یہ توفیق ایک علامت علماء نے بیان کی ہے کہ انسان کا جو عمل قبول ہوتا ہے اس عمل کی مزید توفیق اس کو مل جاتی ہے یہ پچھلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے تو اس لیے شوال کے چھ روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اللہ جل شانو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی